الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر دوسر من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر یوم من رمضان جس نے افطار کیا یوم من رمضان رمضان کے کسی بھی دن کے روزے کو رمضان سے رمضان سے کسی بھی دن کے روزے کو اگر افطار کیا کسی بھی دن کو افطار کیا من غیر رخصت ولا مرض بغیر کسی اجازت کے رخصت کے ولا مرض اور بغیر کسی مرض کے لم یقضی یقضی معنی یقے قزا یکضہ پورا کرنا کسی چیز کو ادا کرنا پورا کرنا کہتے ہیں نا ایک ادا اور ایک قزا قزا کس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کو مکمل کرے تو لم یقضی آن نہیں مکمل کرے گا نہیں پورا کرے گا اس کو سو مدہ رے کلو زمانے بھر کے روزے زمانے بھر کے روزے بھی اس روزے کو ادا نہیں کر سکیں گے انسان اگرچہ اس زمانے بھر میں انسان روزے رکھے اس ایک روزے کو پورا نہیں کر سکتا من اخترا یومن رمضان جس نے افطار کیا من رمضان رمضان کے کسی بھی دن رمضان میں سے کسی بھی دن من غیر رخصت بغیر اجازت کے ولا مرض اور بغیر بیماری کے وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ نہیں پورا کرے گا اس سے سوم الدہر کلوہ زمانے بھر کا روزہ بھی وَإِنْ سَامَهُ اگرچہ وہ روزہ رکھ لے کیا مطلب ہے حدیث کا اگر کسی شخص نے جان بھوج کر بغیر بیماری کے بغیر کسی ادر کے رمضان کا روزہ کھا لیا تو اب اس روزے کی قدا حقیقی معنی میں کوئی بھی ادا نہیں ہو سکتی اگرچہ اس کے بعد سارا زمانہ روزے ہی کیوں نہ رکھتا رہے اس ایک روزے کی برکتیں اس کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی اگرچہ اپنے اپنے کفارے کے طور پر اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے ایک روزے کا بدلے میں اگر ساٹھ روزے رکھے گا کفارہ ادا کرے گا تو ٹھیک ہے قضا ہو جائے گا فرض اس سے ساکت ہو جائے گا لیکن جو برکات اور جو کچھ فوائد اس روزے کے تھے وہ اگر زمانے بھر بھی اس کے بعد مرتے دم تک بھی اگر روزے ہی رکھتے رہے تو اس ایک روزے کا جو رمضان کا روزہ ہے اس کے ثمرات وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا کیسے اس لیے کہ رمضان کی وصاحتیں وہ رحمتیں اور وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی انسان کو غیر رمضان میں میسر ہو ہی نہیں سکتی جب صرف رمضان آتا رہے گا پھر تو روزہ ہی فرض ہے لہٰذا دوسرے رمضان میں تو پہلے رمضان کا روزہ تو وہ رکھ ہی نہیں سکتا ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیر رمضان میں ہی روزہ رکھے گا اور غیر رمضان میں رمضان والی برکتیں کہاں مل سکتی ہیں اس لیے اگر زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے گا وہ رحمتیں وہ برکتیں کبھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتی جی ہاں من, من رمضان کوئی بتائے گا مجھے کہ من جار بھی ہے پھر بھی ہم اس کو رمضانہ پڑھتے ہیں کیوں جی من افطرا اسباب منصرف بتائیے من افطر یو من رمضان من غیر رخصت ولا مرو لم كے آن ہے مور مور مانا ہوتا ہے بھائی مورب تو موربر اسباب منصرف بتائیے اگر غیر منصرف ہے تو کون كون سے اسباب پائے جاتے ہیں جی یہ قرض ہے آپ پر من افطر یوما من رمضان جس نے رمضان کے ایک دن افطار کیا من غیر رخصتاً ولا مرازن بغیر اجازت اور بیماری کے لم یک ذہان ہو پورا نہیں کرے گا اس کی طرف سے سو مداحر کلہ زمانے بھر کا روزہ و انسان کو کرچے زمانہ بھر روزہ رکھے ترکیب من افطر افیل ضمیر فعل یومن موصوف من رمضان ظرف مستقل صفت ٹھیک ہے جی من رمضان من جار رمضان مجرور موص صفت مل کر مفول بھی ہوئے افسرا کھیل کے من جار غیر مذاف رخصطً معتوف عالیہ رخصطن معتوف علیہ حرف اطفا لا زائدہ مرض معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور مذافل غیرے کے لیے مضاف مضافلے مل کر مجرور منجار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اخترافیل کے اخترا فعل اپنی ضمیر فائل مفول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شرط یومن اپنی صفت سے مل کر مفول فی ہے تو فیل اپنی ضمیر فعل مفول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہو کر شرط لم عنه سوم الدهر كله جار کلو و مجرور جار مجرور مل کر متعلق مزاف مزاف کے لئے مزاحمل مل کر مقد کلو کلو مضاف مزاخلے مزاف مزاخلے مل کر تاکید محقد اور تاکید مل کر فاعل ہوئے یکل کےقذ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزائے مقدم جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا مقدم و ان سامہ ہو وا وسلیہ ان شرطیا سامہ فعل و ضمیر فاہل ہو ضمیر مفول بہی فعل اپنی ضمیر فاعل مفول بی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شرط مؤخر شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ پھیلیہ خبریہ شرطیہ ہو کر پھر جزا ہوا شرط مقدم کے لیے شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطی جی ترکیب کی طرف توجہ دیں اللہ راجو میں نے آپ سے اسباب منصرف نہیں پوچھے ہیں آپ نے غیر منصرف کہا ہے رمضان کا تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ غیر منصرف ہونے کے اس میں کون کون سے سبب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات لیکن سوال کو خیر سمجھا نہیں گیا تو رمضان کا بتانا ہے کہ رمضان اگر غیر منصرف ہے تو غیر منصرف تب ہی بنتا ہے اسم کہ جب اس میں دو سبب ہوں یہ ہو جو دو مخدوب تھا حدیث نمبر دو سو مثل اجری من فتر سائمًا اوجہ حذا غازیاً فلہو مثل اجری حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا من فتر سائمًا فتر یفتر و ہوتے ہیں کسی کو افطار کروانا کسی کو باب تفعیل ہے کسی کو روزہ افطار کروانا سائمًا روزہ دارک جہ حذا یجہیز و مانا ہوتے تیار کرنا غازیاً مجاہد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منفت تراسا ایمن جس نے روزہ افطار کروایا کسی روزہ دار کا اور تیار کیا کسی مجاہد کو یعنی تیار کیا مطلب اس کو اسلحہ وغیرہ لے کر دیا اس کی جو بھی ضرورت کا سامان تھا اس کو دے دیا جہاد کے لیے اس کو تیار کیا اس کی ضروریات کو پورا کیا فل ہُو مسل تو روزہ دار کو روزہ افطار کروانے والے کو اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملا ہے اتنا افطار کروانے والے کو ملے گا یا جتنا اس مجاہد کو ملے گا ثواب جہاد کا اتنا ہی اس کو تیار کرنے والے کو ملے گا فل ہُو مثل پس اس کے لیے کس کے لیے جس نے افطار کروایا ہے جس نے تیار کیا مجاہد کو مث ل اس جیسا ثواب ہے اس جیسا ثواب ہے جی ہاں جس نے روزہ افطار کروایا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ رام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کئی سارے حضرات ایسے ہیں کہ وہ اتنی طاقت تو نہیں رکھتے کہ کسی کا روزہ افطار کروائیں صاحبہ نے یہ سمجھا کہ مطلب یہ روزہ افتاہ کروانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس نے دن بھر روزہ رکھا ہے تو اس کو پیٹ بھر کھانا کھلانا وغیرہ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا آپ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اگر پانی ہی کیوں نہ پلا دے یا لسی ہی کیوں نہ پلا دے اس کو ایک کھجور کا دانا ہی کیوں نہ کھلا دے روزہ افطار کروانا مقصود ہے اس لیے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروانا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے انسان کو ثواب ملتا ہے جبکہ دکھلاوے کے لیے افطار پارٹیاں نہ ہوں دکھلاوے کے لیے نہ ہوں خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور یہ نیت ہو کہ مجھے ثواب مل جائے اس روزہ دار کا اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نہمجائے کا ثواب تو اختار کروانے والا لے جائے گا نہیں نہیں یا مجاہد کو تیار کیا کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو میدان کارزار میں کفر سے برفرے پیکار ہے اس کو اگر تیار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کروائیں گے اس کا بھی عجر عطا فرمائیں گے جی ہاں جس نے روزہ افطار کروایا کسی روزہ دار کا او یا تیار کیا کسی مجاہد کو فلغ مثل اجری ہی اس کے لیے اس جیسا ثواب ہے ضمیر و فعال سا ایمن بھی فیل اپنے فائدہ سے مل کر جملہ فیری خبری ہو کر ماتوف لے او آطف جہاز ماتو فلے اپنے لهو ضرف مستقر خبر مقدم مثل و مذاف اجر مضافل مذاف ہو زمین مذافل مذاف مضافلے مل کر پھر مضافلے مضاف مضاف ہوئے مثل و مذاف کے مزاح مضاف مبتدہ موخر مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرق اور جزا اور مل کر جملہ فعلیہ خبریا شرکیہ جی تو میں آپ کو ظرف مستقر خبر کہہ دیتا ہوں یا ظرف مستقر صفت کہہ دیتا ہوں آپ نے مکمل تفصیل سے ترکیب کرنی ہوتی ہے اس لیے چونکہ اب آپ ماشاءاللہ موٹروے موٹر پہ چڑھ چکے ہیں تو اس لیے اب آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے تفصیلات کی تو اپنے طور پر جواب آپ ترکیب کریں گے تو آپ نے مکمل ترکیب کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجرت آپ فرمائیں گے اگر کسی نے چاہے نفلی روزہ ہی کیوں نہ رکھا کیونکہ یہ مطلقن ہے لہذا اس میں کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے جو ابھی کسی بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے رمضان کے لیے تو بالخصوص ہے باقی میں بالحموم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں رحمتوں کے دروازے ہیں جس کے لئے چاہیں کھول دیں مطلقا ہے مراد لیا جا سکتا ہے حدیث نمبر دو سو چھتیس من اخاذا من الارض شیئم بغیر حقی خصف بی یوم القیامت الى سبع اروی سالم اپنے اببادی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سالم عن نبی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ بھی بغیر حق ہی بغیر اپنے حق کے بھی ہی ملکی راما خفافہ یک صف ہوتے ہیں زمین میں گاڑ دینا دھنسا دینا سب عظیم صاف زمین رسول اکرم صلی اللہ نے اپنے حق کے خبر یوم دسا دیا جائے گا اس کی دسایا جائے گا اس کو اس زمین کے لینے کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے یوم قیامت قیامت کے دن الى الاسبر سات زمینوں تک اللہ من جی ہاں جس بھی دنیا میں بغیر حق کسی کی زمین دبا لی اس پر قبضہ کر لیا نہ حق لے لی لیا تو کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سات زمینوں تک دنسا دیں گے الامان والحفیظ جی ہاں اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں بندوں کے حقوق سے ڈرو حقوق کو سے ڈرو اپنے حق لوگوں کے ہاں چھوڑ دو کسی کا حق اپنی طرف مت آنے دو کسی کا اگر ایک روپیہ بھی کیا کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں تو مت آنے دو اپنے اگر کروڑوں میں جاتے ہیں تو جانے دیجئے کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کا حق ہے کسی کا حق آپ کی طرف نہ آئے اپنے معاملات کو صاف رکھیے آپ کی زمین کسی کی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو ایسا مت کریں کہ اس کی زمین کا کچھ حصہ کوشش کریں کہ میری زمین میں آ جائے نہیں نہیں کوشش یہ رہے آپ کی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پٹواری جب تقسیم کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میری زمین اگر اس کی طرف جاتی ہے تو جانے دیجیے ایک فٹ جاتی ہے کچھ انچ جاتی ہے تو جانے دیجیے لیکن اس کا ایک سوتر بھی میری طرف نہیں آنا چاہیے لیکن آج دیکھ لیں آپ اپنے معاشرت میں اپنے دائیں بائیں اپنی سوسائٹی میں اپنے علاقے میں لوگ کس طریقے سے دوسروں کے حقوق کو دبا لیتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا یہاں تو آپ دوسروں کو رشوت دے کر دوسروں کے حق کو دبا سکتے ہیں دوسروں کے حقوق کو پامال کر سکتے ہیں لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور وہ بتلائے گا بھی نہیں وہ سارا کا سارا لکھا ہوا تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے جی ہاں بتلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے اللہ سے ڈرے ہر معاملے میں کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو کسی بھی حوالے سے ہر مقام پر ہر موڑ پر ہر ایک معاملے میں اللہ سے ڈرے وَأَمَّا مَن خَافَ جو اپنے رب کے سامنے بھی بات نہیں ہے جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے فَإنَّ الْجَنَّتَ هِي جو اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا آپ نے ہر معاملے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش کیا کرے جو بھی آپ معاملہ کرنے لگے ہیں کسی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ اگر میں یہ معاملہ جو میں نے کیا ہے اللہ کی عدالت میں اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے تو میرا کیا حال ہوگا میرے پاس کیا جواب ہے اگر جواب ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اچھا معاملہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے کوئی گڑبڑ گڑ کی ہوئی ہے تو اللہ سے ڈری جی ہاں تو من, اخذ من الارض بغیر حقیق جس نے لیا زمین میں سے کچھ بھی منتبعی دیا ہے من الارض شیعن زمین میں سے کوئی بھی چیز بغیر حقی ہی بغیر اپنے حقے خصفہ بھی ہی یوم القیامت دسایا جائے گا اس کو اس وجہ سے یوم القیامت قیامت کے دن الہ سبعی ورزین سات زمینہ تک اللہ اکبر من شتی اخذ فیر منظمیر ہوا فائل منجار الارض مجرور چار مجرور بلکر متعلق ہوئے کے ان موصوف باجار غیر مضاف حق کے مذاق الے مذاف خوب زمین مضافلے مضاف مضافلے مل کر پھر مضافلے ہوئے غیرے کے لیے غیر مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور ہوا بازار کے لیے جار مجموع مل کر متعلق ہوئے ثابتاً کے ثابتاً سیغر سے فائل اپنی زمین فائل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت شیعہ محصوف کے لئے محصوف صفت مل کر مفہول بھی ہوئے اخضہ فیل کے لئے فیل اپنی زمین فائل متعلق اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلی خبری ہو کر شر خصفہ بھی یوم القیام دیلہ سبعی اغزین خصفہ فیل مجھول زمین نائب فائل بھی بازار ہو مجرور جار مجلور مل کر متعلق ہوئے خصوفیل مجغول کے یوم القیامت یوم مضاف الیامت مضافر مفرول فی علاج سبزی علاجات مزاف ارزین مضافل مزاح مضافل, مضافل, مضافل مل کر مجرور جار مجرول مل کر متعلق ثانی ہوئے کے اپنی زمین نائب فائل دونوں متعلق اور مفول فی سے مل کر حو سینتیس من فقت عطا من آسوانی فقط ومن آصل امیر فقط آسوانی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عطا فقط اطاء اللہ جس نے میری اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی پمن آسانی فقت اللہ جس نے میری نافرمانی کی پس اس نے اللہ کی نافرمانی کی پما لمیر اور جس شخص نے امیر کی اطاعت کی امیر کی فرما برداری کی کوئی بھی امیر اس پر بنا دیا گیا فقط عطانی جس نے امیر کی اطاعت کی پس اس نے میری اطاعت کی پام یامیر فقط آسانی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی جی ہاں بنیادی طور پر دیکھیں گے تو حدیث کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس لیے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اس کا بھیجا ہوا ہوں میری نافرمانی کرنا اس کی نافرمانی ہے میری اطاعت کرنا اس کی اطاعت ہے اور پھر جب کبھی جس کسی کو بھی کسی پر امیر بنا دیا گیا حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا اپنے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا آپ نے کہ تم امیر کی اطاعت کرنا چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ تم پر امیر بنا دیا جائے جی ہاں امیر جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے تو اس کی اطاعت امیر اور امیر کی نافرمانی کرنا ایسے ہے جیسے حضور کرے کہ جیسے میری نافرمانی کرنا ہے تو دیکھیے من اطانی فقد عطاء اللہ جس نے میری اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی من آسانی فقد اص آس اللہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی نافرمانی کرنا تیرو اعتعت کرنا اور نہیں ہوتے امیر فقد عطانی اور جس نے امیر کی اطاعت کی امیر کی فرما برداری کی اس نے میری اطاعت کی میری فرما برداری کر وہ آصن اور جس نے امیر کی نافرمانی کی پر اس نے میری نافرمانی کی پہلے جو اس کی ترغیب کروں گا باقی بڑی آسان ہے من شرطیہ اطا آفیل ہوا ضمیر نون نور قایا ضمیر متقل مفول بہی فیل اپنی ضمیر فاحل اور مفول بہی سے کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فاضزا یا قدبرائے تحقیق اطاع فیل فائل اللہ, لفظ اللہ به اپنی اور فائل به سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط اور شرطیہ ہو کر ماتو عصانی فقد, عصانی فقد ما واطف اس کی ایک نظر ترکیب دیکھ لیں من فعل اپنے فعل کر ہو کر شرط فاجز تحقیق فعل فعل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر ماتو فنی فقوف تو ماتوفہ لے اپنے تینوں ماتوفوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرکیہ ماتوف حدیث نمبر دو سو اٹھتیس مرآنی فلم فقد ری فان الشیطان لا يتمثل في صورتي بخاری شریف کے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرانی فلمنام جس نے مجھے دیکھا خواب میں المنام خواب میں جس نے دیکھا مجھے خواب میں فقد رانی پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا فان الشیطان لا يتمثل في صورتي شیتان لایت لا و شکل نہیں بنا سکتا فی صورتی میری صورت میں جی ہاں شیطان جنات کئی روپ دہاڑ سکتا ہے انسانی شکلوں میں آ سکتا ہے دیگر جانوروں کی شکلوں میں آ سکتا ہے انسانی روپ دہاڑ سکتا ہے جانور چرن پرن اللہ تبارک وطالع نے اس کی قوت دے رکھی ہے جنات کو کہ وہ مختلف شکلیں بدلنے والے ہیں لیکن شیطان کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحت پیغمبر ہیں اور اگر شیطان کو یہ بھی طاقت ہوتی کہ وہ بھی اگر گرم کا روپ دھار سکتا تو پھر حق اور باطل کا فرق ہو ہی نہیں سکتا تھا جب حق اور باطل کا فرق ہے اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے شیطان پر کہ وہ کسی نبی کی صورت میں آ سکے اس لیے اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں محمد ہوں وغیرہ وغیرہ دیکھنے والوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تمام سب کو دیدار نصیب فرمائے جو شخص چاہتا ہو کہ حضور کا دیدار نصیب ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے ضرور پڑے جو چاہتا ہو کہ حضور کا دیدار کرے اسے چاہیے کہ دن رات میں کثرت سے درد پڑے جتنی کثرت درود کی ہوگی اتنا ہی حضور کا دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے جی تو آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہاؤ میں بس مجھے ہی دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا بس مجھے ہی دیکھا ہے کیوں فہر شیتان لا یتم فیصورتی اس لیے کہ شیتان لایت مسل شکل نہیں اختیار کر سکتا فی صورتی میری صورت میں آئے آئے آئے, آئے اللہ اکبر قبیرہ کیا ہی بات ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہو اور آپ کے چاروں یاروں کا دیدار نصیب ہو ابو بکر و عمر و عثمان و علی سب صحابہ ہمارے لئے رہبر و رہنما ہے حضور نے فرمایا ہے الصحاب صحابی صحابی کنجھو کبھی مختدی تم احتدئی تم میں صحابہ ستاروں کی ماندہ جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت نہیں پاؤ گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن یاد رکھا جائے اس کے بالمقابل اگر کسی ایک ادن سے صحابی کے بارے میں بھی بحث اور عناد رکھو گے اس کے بارے میں بری زبان جو کھولے گا کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہوگا مر هو فل منا فن فقد یا زمین متقل مفور بھی جاغل منا مجرور جان مجرور مل کر متعلق آ فیل اپنی ضمیر فائل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فخر تحقیق ہوا وقار متکل مفول بھی فیل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہو کر معلل ریزن ال وجہ بیان کی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا کیوں اس لیے کہ جملہ پھیلیا خبریاں اس میں فی جات صورت مضافیہ مزافلے مل کر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ہوئی تمست لایا تمست اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر خبر انا انا اپنے خبر سے مل کر جملے سنیا خبریہ ہو کر محل اور محل مل کر جملہ خیلیہ شکریہ تعلیم حدیث نمبر دو سو انتالیس من تہ مالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ من تہا مالے سلحای مانا کرنا جس نے دعویٰ کیا ما اس چیز کا لے سلو جو اس کی نہیں تھی فل ہی سے ملنا پسو ہم میں سے نہیں ہے بلیہ تبہاد میں لنار اور ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے کیا مطلب دو لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہے زمین پر تنا ہے حالانکہ وہ زمین ایک کی ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے جھوٹا دعویٰ تو یہ جو جھوٹا دعوی کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے کسی بھی بات میں جھوٹا دعوی کرنا ہے. یہ کیا ہے مسلمان کی شان نہیں ہے حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے مطلب کامل مومن نہیں ہے اگرچہ حقیقی معنی میں دیکھیں گے تو مومن تو برابر کہیں گے لیکن کامل نہیں ہے اور پھر آ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کہ ایسا شخص جو جھوٹا جو دعوی کرنے والا ہے وہی تبا مکا دبو میں ننا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا بنا لے جہنم سے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے جو جھوٹا جو دعوی کرنے والا ہے آ جاؤ کوٹ کچہریوں کا چکر لگاؤ تمہیں ہزاروں ملیں گے جھوٹے دعوے کرنے والے رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلے کروانے والے چلے جاؤ آپ عدالتوں میں جا کر دیکھو آپ کو جھوٹے گواہ ملیں گے آپ پیسے دیں آپ رقم خرج کریں آپ کو گواہ ملیں گے آپ کے لیے وہی کھڑے کھڑے آپ گواہ پیش کریں گے جی ہاں یہ ہے آج کا مسلمان پھر کہتے ہیں کہ اہل اسلام پہ ظلم ستم ہو رہے ہیں گناہ کسی کا تو پس رہا ہے کوئی من دہا مال سلح فلئی سمنا منی جس نے دعوی کیا ما لئی سلہ ماں اس چیز کا لئی سلہ جو اس کی نہیں ہے فلح پس پشو شخص ہم میں سے نہیں ہے اور چاہیے کہ وہ ٹھکانہ بنائے مقعده اپنا ٹھکانہ بیٹھنے کی جگہ میننار آگ میں سے جہنم میں سو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ بنا لے ولی تباہ چاہیے کہ بنا لے مکادہ اپنا ٹھکانہ من النار من شرطیہ ادا حافل ہوا ضمیر فعل ماموصولہ لئی سفید نا قسم ہوا ضمیر اس کا اسم لگو ضرف مستفر خبر لئی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر صلا ہوا ماں موصولہ کے لیے ماہولہ اپنے سلا سے مل کر مفول بیہی ہوا فعل کے لیے فیل اپنی ضمیر فعال اور مفول بحی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط فا جزائیہ لئی سا منا ہوا زمیر اس کا اسم منا اضرف مستقر خبر لئی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا لیل سے اپنے سم اور خبر سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر معتوف علی وغرف عاطفہ لام امر یتبوہ فعل وہ ضمیر فائل مقعدہ مضافلے مل کر مفعول بھی یتبوہ فیل کے لیے من جار ان نار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یتبوہ فعل کے فعل اپنی ہوا ضمیر فعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر ماتوف ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر جملہ پھیلیا ماتوفہ ہو کر جزا پرائش شرط, شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ پھیلیا خبری شرطی و آخر دعوانا ان